آيات ترى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب صرف اہل عنابت سمجھتے ہیں ترجمہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے اور سمجھتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے بس جن کے قلوب میں عنابتِ اللّہ ہے وہ فوراً تسلیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیات دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں مایا تبرب آیات اللہ اللہ معیتوب مینشر کی ورجی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے وہی لوگ سبق حاصل کرتے ہیں جو شرک سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں آیت بیالیس تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ آل فرعون میں سے ایمان لانے والے مرد نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم مجھے کفر اور شرک کی طرف بلاتے ہو جب کہ میں تمہیں اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں جو عزیز یعنی غالب غفار یعنی معاف کرنے والا ہے بس جس میں یہ دو صفات ہوں وہی اس قابل ہے کہ اسے معبود بنایا جائے اس سے ڈرا جائے اور اس سے امید رکھی جائے معلوم ہوا کہ دعوت دینے میں خوف اور امید دونوں پہلو سامنے لائے جائیں اور امید کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالی مغفرت فرمانے والے معاف فرمانے والے بخشنے والے ہیں ترجمہ تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا منکر ہو جاؤں اور اس کے ساتھ اسے شریک کروں جسے میں جانتا بھی نہیں اور میں تمہیں غالب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں آیت پچپن استغفار کا ایک بڑا سمرہ کے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اترتی ہے ترجمہ بس صبر کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ کا نصرت والا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہ پر استغفار کیجئے اور شام اور صبح اپنے رب کی حمد کے ساتھ باقی بیان کیجئے کلام برکت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو سو بار استغفار کرتے ہر بندے کی تقصیر اس کے درجے کے موافق ہے اس لیے ہر کسی کو استغفار ضروری ہے آیتِ مبارکہ میں ایک جامع نصاب بیان فرمایا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھیں جو وعدہ آپ کے ساتھ ہے ضرور پورا ہو کر رہے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو اور آپ کے توفیل آپ کے متبعین کو سر بلند رکھے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی سختیوں اور حالات پر صبر کریں اور جن سے جس درجے تقصیر اور کوتاہی کا امکان ہو اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور ہمیشہ دن رات صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کا ورد رکھیں ظاہر و باطن میں اس کی یاد سے غافل نہ ہوں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد یقینی ہے حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم فرما کر دراصل آپ کی امت کو استغفار کا امر فرمایا گیا ہے نصرت حاصل کرنے کا یہ نصاب تین چیزوں پر مشتمل ہے نمبر ایک صبر نمبر دو استغفار نمبر تین صبح و شام تصبی تحمید یعنی نماز کا حکم